تم فرماؤ ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا وہ ہمارا مول ہے اور مسلمانوں ہے کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے